من بسم اللہ نمبر چھبیس ہاں وان بھی ہو اللہ ہو عنہ قال اعلی رسول اللہ کُل سلامہ سے ہر جوڑ کے بدلے انسان پر صدقہ کرنا واجب ال کہتے ہیں کیا ہے واجب آ سم بات ہر جوڑ کے بدلے آدمی پر روزانہ ایک دن ہی روزانہ صدقہ ہے صبح اٹھو تو سب سے پہلے نئی زندگی ملی نا نہیں سو کے اٹھتے ہو تو کیا سونے کے بعد کیا دو دعا پڑے اللہ بسمی کا اللہ بس تیرے ہی نام کی برکت مر رہے ہیں پھر اٹھیں گے تو تیرے صبح اٹھے تھے کہ الحمدللہ اللہ دی احیانا بعد ما۔ ساری تعریفیں رب کی ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے زندہ کیا تو زندگی ملی نا تو صبح ہر انسان پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے واجی بھائی صحاب کرام نے بڑی پریشانی دوسری روایت میں یار رسول اللہ کیا کہہ رہے بھائی کتنے جوڑ ہیں تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ اپنی طرف سے تین سو ساٹھ اپنی بیوی بی کی طرف سے چلو آپ کہتے ہیں ہم دو لوگوں کو بڑا سب سے عیش کی زندگی کیا ہم دو ہمارے تو کیا کرے گا کہاں سے بچے کا سمجھے نا جب بھی ہم دو کا چکر ہے جب بھی کتنے ہو گئے ایک بیٹا ایک بیٹی دو کتنے ہو گئے تین سو ساٹھ اپنا کرد تین سو ساٹھ بیوی بی کا ادا کرو تین سو ساٹھ بیٹے کا اور تین سو ساٹھ بیٹے کتنے ہو گئے بیٹے چودہ سو اس زمانے میں آپ کے ہندوستان میں کوئی ایسا فقیر نہیں ہوگا جو ایک روپیہ لے رہا ہو ہے کوئی زمانہ گیا آپ ایک دے گئے تو فقیر کا دس میں تم کو دے دوں گا حساب لگاؤ اوپر والے کا کرم کسی چیز کو فرض کرتا ہے تو یہ نہ کہو اللہ میں کیسے کروں گا سمے نا واتانہ سمجھ گئے نا سمے نا اگر قبول کر لیا تو واقعی اللہ تعالیٰ اس کا راستہ ان تبدو خیر ان تبد مافی انفو سے گماؤ تو یحاسبکم صحبہ رونے لگے نا اب کیا بتائیں اب تو زندگی بڑی مشکل اب تو جو کرتے ہیں اس پر بھی پکڑ جو بولتے ہیں اس پر اور تو اللہ نے جو دل میں کرتا اس پر بھی پکڑ اب تو ہم میں سے کوئی نجات گھٹنے کے بل کھڑے ہو کے بیٹھ کے رونے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا کورو انکار نہ کرو کہنا واتھنا جب سوینہ بات آنا کہاں تو اللہ نے کیا فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا سہی مسلم کر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به فرف عنا واغفر لنا وارحمنا انت اللہ بار. صحیح مسلم کی حدیث جب بندہ کا طرف بنا لا تو, تو لگ. نعم, نعم. نہیں کریں پورے جب بندہ بلا بلا. ایسا حکم نہیں دے گا جو تیرے طاقت کے باہر نہ کرو گردن جھکا دو رب آسانیاں ضرور پیدا کرے گا فتح اللہ مس تم मेरे दोस्तों कुल सलामा हर जोड़ के हाँ तो बोलो भाई कितना रोजाना खर्च करने के लिए चाहिए हम दस रुपया रख लो मांगने वालों को देते हो ना कितना निकाल के देते हो एक रुपया लेता है कोई चलो एक ही रुपया रखो ऊपर वाले ये फकीर मोटा फकीर है नहीं कबूल करता लेकिन अल्लाह कबूल कर लेगा अब बताओ चौदह सौ हाँ اور اگر تین بچے ہوئے چار ہوئے ماں باپ بوڑھے تب حساب لگا دے اگر ڈیڑھ ہزار روزانہ صبح صدقہ کرو اس کے بعد ناشتہ کرو ڈیوٹی جا کیا خیال ہے کون طاقت رکھتا ہے صاحب اکرام پرشا رسول اللہ یہاں کھانے کے لیے نہیں اب صدقہ کیسے کریں گے اپنا بھی بیوی بی کا بچوں کا اس کا اس کا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو تا دے نہ اس دو لڑنے والوں میں عدل انصاف سے فیصلہ کر دے گا یہ بھی کیا ہے اللہ اکبر کیا ہے وہ صدقہ ہے اول کلے مت یہ بتوئی نور راج و لفی ہی ایک انسان اپنی سواری پر بیٹھنا چاہتا ہے بیچارا پیر سے کمزور ہے سہارا دے دو سواری پہ بیٹھ جائے یہ بھی کیا ہو گیا اللہ اکبر ایک اندھا روڈ کراس کرنا چاہتا ہے وہ بے دیکھ روڈ کراس کر دو تمہیں چارا سوار سامان خریدا ذرا اٹھانا چاہتا ہے مدد کے لیے چاہتا ہے کوئی ذرا سا سہارا دیکھ کندھے پہ رکھ دو تم کو کیا مل گیا صدقہ کا مل گیا کل خطوطین تمشیحسل اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کی نیت سے جا رہا ہے ہر ہر قدم ٹوٹائے گا تو وہ بھی اللہ تعالی صدقہ بنا دے گا کیا خیال ہے بے نمازی صاحب کہاں گئے جو صرف جمعے کو آتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا نماز بھی چھوڑا یہ فریدا بھی روزانہ ترک کر رہا ہے سمجھ گئے نا آگے بڑھو وہ <صَدَقَة> تک راستے سے ہٹا دے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا اور دوسری روایتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں اللہ اکبر دوسری روایت میں کیا ہے اللہ کے بندے اگر کچھ نہیں کر سکتا دو رکعت نفل پڑھ لے گا صبح سارے جوڑوں کے صدقے کا کفارہ ہو جائے گا اللہ اکبر فجر ہی نہیں پڑھتے تو دو روکات اس کے لیے کیا پڑھیں تو دوستو سراسا سمجھو کہ اللہ تعالی نے ایک ہمارے اوپر فرد کیا ہے اللہ ذرا سوچو ایمانداری سے جو لوگ نماز سے دور ہیں تلاوت قرآن سے دور ہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نمبر ایک ودو کا ثواب نمبر دو مسجد میں آنے کا ثواب نمبر تین مسجد میں آنے کے بعد جماعت کے انتظار کر رہا اس کا ثواب کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب سبحان رب العالیٰ کتنی نیکیوں سے مالا مال انسان صرف نماز کی برکت سے ہو جاتا ہے لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز کیا پاک نہیں رہتا بے ایمان تو پاک کے نماز کبھی کہ نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارا استنجا پاک سمجھ گئے نا تو اللہ تعالی سے دعا کرو ہم کو یہ صدقہ کرنے والا بنائے